کارن اس کے بعد پھر قریش نے انہیں عقل آئی انہوں نے اپنے ایک اہم آدمی کو بن بناب اسے بھیجا کہ جاؤ صلح کرو اور صلح کے لیے پھر شرائط طے ہوئی کافی دیر تک جو بھی گفت و شنید کے بعد جو صلح کی شرائط طے ہوئی وہ بہت حد تک مسلمانوں کے لیے بظاہر توہین آمیز تھی پہلی بات یہ کہ اس سال تو آپ ویسے ہی جائیے عمرہ آپ نہیں کریں گے یہ ہماری بہت بڑی بےزتی ہوگی اگر آپ اس سال عمرہ کریں اگلے سال آئیے اور تین دن تک ہم مکے کو خالی کر دیں گے آپ مکے میں مقیم رہیں اطمینان سے عمرہ کریں لیکن اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا دوسری بات یہ کہ دس سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان نو پار نو وار پیکٹ ہمارے مابین جنگ نہیں ہوگی واحدہ تیسری بات یہ کہ جو بھی قبائل ہے انہیں اختیار ہوگا کہ وہ اس صلح میں ادھر یا ادھر شریک ہو جائے وہ حلیف ہوں گے تو بنو خدا جن کا میں نے ذکر کیا بدیر اسی کے سردار تھے انہوں نے حضور کے ساتھ جو ہے حلیف ہونے کا رشتہ اختیار کیا اور بنو بکر نے پریش کے ساتھ چوتھی بات اور زیادہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ توہین انیکویل جسے کہا جائے وہ یہ تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی مکے کا کوئی آدمی آئے گا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے تو اسے واپس کرنا لازم ہوگا مسلمانوں پر لیکن مدینے سے اگر کوئی شخص آتا ہے مکے تو مکے والوں پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس کریں یہ گویا کہ بڑی غیر مساوی اور ایک اعتبار سے ہتک آمیز اور توہین آمیز شرط تھی بہرحال حضور نے ان تمام شرطوں کو قبول کیا اس لیے کہ جو اس کے عواقب اور نتائج تھے حضور انہیں دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ سے ایک مرتبہ یہ سلاح ہو جائے تو اتنی بڑی بات ہوگی یہ گویا کہ ریکگنیشن ہے تسلیم کر لینے کے معنی میں ہے جیسے آج کی اس میں بات بڑی آسانی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے اتنے طویل عرصے تک عربوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا لیکن اب یہ اسرائیل کی بہت بڑی فتح ہے کہ ارب جو ہے ایک ایک کر کے تسلیم کر رہا ہے بلکہ اسلم تو سب تسلیم کر چکے ہیں جب میڈرڈ میں جا کر جو مذاکرات سرح کی جو ہے اس میں اس کے سامنے بیٹ پر بیٹھ گئے اس کے ساتھ اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لی اور یہ تسلیم کر لینا بہت بڑی فتح ہوتی اس لیے کہ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ قریش کے نزدیک اصل میں تو ابھی پورے جزیرہ نما عرب پر وہی شرک والا نظام قائم تھا اور قریش اس کے متولک خانے کعبہ کے اہمت القفر وہی ہیں اس اعتبار سے گویا مسلمان اور حضور جو ہے وہ ایک طرح سے تھے لیکن اب اگر ان کے ساتھ سلح ہو جاتی ہے تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ باغی نہیں ہے بلکہ ہمارے مدد مقابل ہمارے برابر کے اے پاور ٹو ریکن ود اس کو جب تسلیم کر لیا تو یہ گویا کہ مانوی اعتبار سے یہ بہت بڑی فتح تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے اور اس سے پہلے جو نتائج نکلے جیسے ہی سلح ہو گئی حضور جب ادھر سے مطمئن ہو گئے آپ نے فوراً تین مہینے کے اندر اندر پھر خیبر پر حملہ کیا ہے خیبر کو فتح کیا بہت سا مال غنیمت سے حاصل ہوا اور گویا کے تقریبا پورا شمالی علاقہ جو ہے عرب کا جدیرہ ڈما کا حضور کے زیر نگی ہو گیا اور یہودیوں کی طاقت پر آخری کاری زد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلاح اس کی بدولت اس لیے کہ اب جنون کی طرف سے آپ کو اطمینان تھا کہ صلاح ہو چکی لہذا آپ نے اپنی پوری قوت کو شمال کی طرف یعنی خیبر کی طرف جو ہے مرکوز کیا اور بہت بڑی فتح پھر اسی عرصے میں پھر آپ نے اپنے تبلیغی وفود بھیجے تو بہت بڑی وہ سمجھے کہ دعوتی سرگرمی ہوئی ہے اس عرصے میں جس کے نتیجے میں کشمار لوگوں کو ستمار ہو گئے بلکہ تین افراد خود قریش کے وہ اسی زمانے میں ایمان لائے ہیں جن کے بارے میں حضور نے یہ الفاظ فرمائے کہ مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہیں ہمارے حوالے کر دیے امر العاص رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے عثمان ابن طلحہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی تعالیٰ یہ تینوں جو ہیں اسی دور میں ہی لائے اس لیے کہ اب ان کے سامنے حقیقت کھل گئی آنا جانا ہو گیا ملنا جلنا ہو گیا ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت کے راستے کھل گئے تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے آگے توسیع میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ایک کر کے دور ہوتی چلی گئی بہرحال اس سے آگے کی بات جو ہے وہ ان شاء اللہ اگلے دس میں مرض کروں گا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پھر اسی وقت حضور نے بیرون ملک عرب بھی اپنے دعوتی خطوط بھیجے اپنے سفیر بھیجے اور کیسر روم کو اور کسرا فارس کو سے بسر کو نجاشی کو مختلف جو ہے خطوط آپ نے اب اس کے بعد گویا کے اندرون ملک عرب ایک اعتبار سے سلا حدیبیہ پر آپ نے یہ سمجھا کہ میرا پہلا مرحلہ میری دعوت کا اور میری رسالت جو ہے اس کا جو جزیرہ نمایاں عرب کی طرف ایک خصوصی بےست ہے میری اس کا تقاضا گویا کہ بہت حد تک پورا ہو گیا ہے تو اب آپ نے وہ بین الاقوامی مرحلہ جو ہے اپنی دعوت و تحریک کا اس کا آغاز فرما دیا تو یہ ہے اہمیت اس لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ صلح کی چونکہ شرائط بظاہر توہین آمیز تھی تو مسلمانوں کے دل بہت مجروح تھے ہم یہ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عن ایک اعتبار سے گویا کی حکم کی بظاہر حضور نے فرمایا جب سہیل نے یہ اعتراض کیا حضور نے ڈکٹیشن شروع کی یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین اس نے کہا اور بہت صحیح کہا کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اس کی بات صحیح تھی کہ اس معاہدے پر تو دستخط ہمارے بھی ہوں گے آپ کے بھی ہوں گے اور اس میں جب لفظ موجود ہے محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اگر اللہ کا رسول مان لیا تو پھر جھگڑا کیا ہے پھر تو ختم ہوا محبت یہاں لکھا جائے گا یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے بابین تو حضور مسکرائے آپ نے فرمایا کہ چاہے تم انکار کرو تردید کرو رد کرو کفر کرو لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں مانو نہ مانو بہار علی مٹا دو الفاظ لکھ دو محمد کی بات ابن عبداللہ اللہ لکھ دو رسول اللہ کے الفاظ بٹا دو تو وہی جو غیرت دینی تھی حمیت دینی اس کی وجہ سے حضرت علی نے انکار کیا کہ میں تو نہیں کر سکتا تو حضور نے فرمایا کہاں ہے اور اپنے دست مبارک سے مٹا دیے الفاظ حضرت احمد نے بھی اس دوران میں جس کو کہ انہوں نے بعد میں تعبیر کیا کہ میں نے گستاخی کی حضور سے جو گفتگو کی وہ ایسے ہی لہجے میں کی تھی کہ جس میں کچھ گستاخی کا انصر لفظ تو نہیں لیکن غالباً انداز میں موجود تھا جس پر کہ ساری عمر پھر انہوں نے بعد میں افسوس رہا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا کلائمیکس یہ ہے کہ جب یہ صلح ہو گئی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو احرام کھولنے کا کیا مطلب تھا کہ اب جانور جو ہیں حدی کے انہیں قربان کر دو یہیں پر اب ہم اکیے تک تو نہیں جا سکتے وہاں یہ جانور نہیں جائیں گے لیکن کوئی ایک شخص نہیں اٹھا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ واحد مرحلہ ہے پوری سیرت النبی میں کہ حضرت ابو بکر نظیر اللہ تعالی وہ بھی نہیں اٹھے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنی شخصیت کو گم کیا اور مدغم کیا حضور کی شخصیت میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہوتا. کہیں وہ حضور سے علیحدہ نظر ہی نہیں آتے سوائے اس مقام کے تو معلوم ہوا کہ شدید دل مجروح ہے لیکن میری کابیل یہ ہے ذاتی اللہ عالم کہ اصل میں مسلمان ابھی کچھ منتظر تھے جسے حالت منتظرہ آ کہتے شاید صورتحال بدل جائے یا جا یہ کہ کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لیا جا رہا کہ عمرے کی نیت کر کے عمرے کا احرام باندھ کر بغیر عمرہ کیے ہم احرام کھول دیں پہرا جب حضور دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ کا راضہ وہاں تھی تو حضور نے شکایت میں کہا کہ میں نے تین مرتبہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو اور ارام کھول دو کوئی نہیں رہا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے بس آپ اپنا جانور قربان کیجیے اور اپنا اعلان کھول دیجیے جب حضور نے باہر آ کر یہ کام کیا تو پھر سب کے سب کھڑے ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی حکم ادوری پیش نظر نہیں تھی بلکہ صرف یہ کہ یا تو ایک حالت منتظرات کسی کی کیفیت تھی اور یا یہ ہے کہ ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ شاید ہمارا کوئی امتحان دیا جا رہا ہو واللہ واللہ رہا یہ ہے وہ پورا اس منظر اس میں ہدایات کا مطالعہ کیجیے فتح الگ فتح مبینہ ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک نہایت کھلی فتح دی ہے فتح کے لفظی مانی ہے کسی شے کا فیصلہ کر دینا ہم نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دی دیا تو عام طور پر جو فتح کا لفظ ہے انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں یہ اصل میں جو اصل فیصلہ ہے فتح کھولنا فتح یفت فیصلہ کرنا کسی معاملے کسی گرہ کو کھول دینا لیکن یہ تو مجازی یہ کہ ہم آپ کو بڑی کھلی فطراتہ فرمائی نہیں یقینا باتم امن ضمے کا مما کاخر تاکہ اللہ تعالی بخش دے آپ کو جو بھی آپ کے گناہوں میں سے پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہو وہ یمہ نعمت اور اتنا فرمائے اپنی نعمت کا آپ پر وہدیہ کا سرا کا اور اللہ کھول دے آپ کے لیے سیدھے راستے کو یہ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آئے اس لیے کہ حضور کے لیے گناہ کا لفظ یہی ایک مسلمان کے لیے اس کے احساسات کے لیے بہت بھاری ہے پھر یہ کہ ہدایت دے آپ کو یا راستہ کھول دے آپ کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ جب کہ اب یوں سمجھیے کہ آپ کی عمر شریف کا بھی آخری دور ہے تو ہدایت پر تو آپ نہ صرف تھے بلکہ یہ کہ آپ نے تو لاکھوں انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لگا دیا تھا تو یہ الفاظ جو ہے اپنے ظاہری مدلول کے اعتبار سے ایک اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا مشکلات اور قرآن میں سے تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ گناہ کے لیے جو مختلف الفاظ آتے ہیں پرانے مجید میں ان میں سب سے ہلکا زم ہے معاشیت کہتے ہیں نافرمانی فرمانی وہ شکیل نقصے کوئی حکم ہو اس کی حکم حکمدولی کی جائے یہ معاشیت ادوان ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا آگے بڑھ کر کوئی غلط کام کرنا البتہ یہ جو دو الفاظ ہیں اسم اور زم اسم کہتے ہیں پیچھے رہ جانا جسے ہم کوتای کہیں گے ایک شخص سے توقع کچھ زیادہ کی تھی اس نے اس کو پورا نہیں کیا یہ اسم ہے اس لیے کہ آسما کہتے ہیں ارب اس موٹنی کو کہ جو قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی پیچھے رہ گئی تو تقسیر اسے کہیں گے یہ کہ کوتاہی اور زم جو ہے اس کے لیے یوں اردو زبان میں اگر ایک لفظ تلاش کیا جائے تو نامناسب جی اس لیے کہ اس کا جو اصل مادہ ہے یہ جو دم ہوتی ہے چوہے کی دم ہے ہاتھی کی دم ہے جانوروں کی دمیں ہیں ڈول کے ساتھ بھی یہ لفظ آتا ہے اسی لیے کہ اس کے ساتھ بھی جو رسی بدھی ہوتی ہے وہ گویا کہ اس کے دم کے مانندے اور کسی جانور کا حجم کو دیکھیے اور اس کے ساتھ اس کی دم کو دیکھیے تو وہ غیر متناسب نان پروپورشنیٹ یا یہ ایک نامناسب سی چیز تو اس حوالے سے زم کا تعین ہوگا ہر ہستی کے اپنے مقام کے اہم کسی کے لیے اس کے اونچے مقام کے اعتبار سے ضم ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کے لیے وہ بہت بڑا خیر ہو بہت بڑی اس کے لیے گویا کہ کامیابی ہو لیکن بڑا انسان اونچا انسان اس کے اعتبار سے اس کے مقام کے اعتبار سے وہ نامناسب جیسے کہ عربی کا ایک بقولہ بھی ہے کہ حسنات المرار سیاحت المقربین امرار کار بہت نیک لوگ جو ہیں ان کی حسنات ان کی نیکیاں ان کے بہت اچھے اعمال بھی مقربین کے اعتبار سے سیاح شمار ہو ان کا اپنا درجہ ہے ان کا اپنا مقام ہے اس کے اعتبار سے ان سے کسی اور شہ کی جو ہے وہ توقع ہے ان کے مناسب حال کچھ اور معاملہ ہے اس کے اعتبار سے اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انہولغان علاقل بھی بینی السطفر اللہ سبین عبرتن فیق اللہ یوم میرے دل پر بھی کچھ حجاب سا آ جاتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے دلوں کے حجاب پر قیاس نہیں کر سکتے حضور کے قلب مبارک کے حجاب کو وہ جو حضوری کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا کمی ہوئی تو اسے حضور نے حجاب سے قابل کیے ہمارے لیے شاید اس سے لاکھوں لاکھ ایک بٹا لاکھ درجے میں بھی اگر کبھی کوئی حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے تو جشن کا دن ہو اور جشن کا موقع ہو لیکن حضور کی جو اپنی کیفیت تھی حضور کی حضوری قلب کی انٹینسٹی اس میں ذرا سے کبھی کو آپ تعبیر فرماتے تھے انہور والا علا قلبی میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے اور دوسری تعبیر اس کی اور بھی ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے واحد کے سیدے میں اصل میں یہاں مخاطب مسلمان ہیں اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں کہ سیز خطاب واحد ہے حضور سے بات ہو رہی ہے اصل میں وہ بات حضور سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے جس کی سب سے نمایاں دلیل جو ہے وہ سورہ طلاق کی پہلی آج یا نبی الق السا فت القرن خطاب حضور سے اے نبی جب آپ لوگ طلاق دیا کریں عورتوں کو تو اس طرح دیا کریں فت القر میں حضور نے پوری عمر کوئی طلاق دی نہیں اس کا کوئی برحرا ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں خطاب حضور سے تو اس معنی میں یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اصل میں اگر کوئی اگلی پچھلی کوتاں رہ گئی تمہاری اس جد و جہد میں تمہارے اس اشار میں قربانی میں تو ان سب, سب کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اللہ تعالی ان سب کو کنڈون کر دے گا ان سب کی تلافی کر دے گا اس سے جو فتح عظیم اس نے عطا فرمائی اب راستے کھلتے چلے جائیں گے اب جو ہے جو بھی مشکلیں ہیں وہ حل ہوتی چلی جائیں گی اور, اور یہاں در حقیقت اب آپ کی یہ دعوت اور آپ کی یہ تحریک اور انقلابی جد اب تیر کی طرح نشانے کی طرح بڑھے گی یعنی یہ کہ پہلے اگر کسی درجے میں کہیں کوئی بدلی اور مایوسی کا معاملہ ہوتا بھی تھا تو اب تیزی کے ساتھ جیسے تیر سیدھا جاتا ہے نشانے پر وہ یہ دیا کل سراط اور مستقیمہ اسی سورہ مبارکہ کی بیسویں آیت میں آیا ہے وہ یہ دیا کم وہاں جمع کا سیدھا آ اور میرے نزدیک در حقیقت یہاں بھی مخاطب مسلمان ہیں. بہرحال یمس رکھاسن عزیزہ اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا آپ کی وہ مدد کہ جس کو کوئی بھی جس, کو مقابلہ جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے وہ مدد کہ جس کا رخ بوڑا نہ جا سکے جس کو شکست نہ دی جا سکے ہو سکینتروب علمومن لیکس دادو ایمان ایمان وہی ہے اللہ جس نے کہ اہل ایمان کے دلوں میں سکون سکینت اطمینان نازل کیا یہ اشارہ ہو رہا کہ اگرچہ دل زخمی تھے اور یہ سب وطاط کا یہ عالم ہے حضور کے حکم کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ چوں نہیں کی پورے مجمعے نے جو حضور نے طے اس کو قبول کیا ہے بہرحال ایک غیر اختیاری طور پر باتیں قلبی احساسات جو ہوتے ہیں ان پر تو انسان کو اختیار نہیں ہے جیسے وسوسوں پر اختیار نہیں اسی طریقے سے قلبی احساسات پر بھی اختیار نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بہرحال اس پوری جماعت نے ایک جسد واحد کے طرح بہیو کیا ہے جو فیصلہ حضور نے کیا اسے قبول کیا ایمان تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے میں نے خاص طور پر ان آیات کا جو اضافہ کیا اس درس میں وہ اسی لیے کہ اس میں بہت سی اسادیب اور بہت سے الفاظ وہی استعمال ہو رہے ہیں جو سورہ احزاب کے اس تیسرے رقو میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی مناسبت ہے چونکہ قرب زمانہ بھی ہے ان آیات کے اور ان آیات کے نزول میں ایک سال کا فرق ہے صرف اس حوالے سے آپ کو بہت سی مشابہتیں نظر آئیں گی لیک دادو ایمانم وا ایمان جیسے وہاں فرمایا تھا وما اللہ و ماں زاد ہوں ادا و ان کے ایمان اور تسلیم کی نوش اور تسلیم و رضا کی کیفیت ہی میں اضافہ ہوا اس طرح یہاں فرمایا تاکہ وہ اور بڑھا لیں اپنے ایمان کو اپنے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان کی انٹینسٹی ان کے ایمان کی کوانٹٹی وہ بڑھتی جنوج سماوات آسمان اور زمین کے کل لشکر تو ہیں ہی اللہ کے اختیار میں وکان اللہ علیم الحکیمہ اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا مومن ابل مومنات جناتن تجریم انتا لنہار و خال دین اصیحا وفران سی آتے وکان بل منافقات یہاں بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اسلوب وہی ہے جیسا کہ وہاں آیا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ صادقینہ بے صدق ہے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی صداقت کے کا بدلا دے ویروزبل منافع دینا ان شاء اور بھی ختم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ویور زبل مشرقین بل مشرقات وہ منافق یہاں م. ہے تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے بھائی کب فران سیاح آتے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں خطائیں جو ہے فرما دے ناما امال پر اگر کوئی دھبے ہیں ان کو صاف کروا دیں بکان زال کا اند اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے اصل کامیابی تو یہ ہے جس سورہ شخص میں ہم نے دیکھا ذال فوز العظیم اصل کامیابی آخرت کی کامیابی یکفر لکم جنوب فرکم جنڈاتی تجری منتاہ کے نظار و مسا العظیم اصل کامیابی آخرت کی کامیابی وغان عزاد کا اند اللہ فوج الزیمہ یوز میں بل منافقین بل منافقات بل مشرقینہ بل مشرقات غازی اور تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق مردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی اور مشرق مردوں کو بھی اور مشرق عورتوں کو بھی جو اللہ کے ساتھ برا گمان کر رہے تھے اب دیکھیے سول میں اس سبق میں پڑھ چکے ہیں وہ تزم وہ جب امتحان کی گھڑی آئی تھی تو تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ اور وہ جو گمان تھا جو منافقین کا تھا جو ان کی زبان پر آ گیا کہ ما وا اللہ رسول اللہ و رورا تو یہاں بھی وہی لفظ آیا وہ دلّہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے الہ ہند دا حقیقت میں برائی کی گردش نہیں پڑھے لفظی ترجمہ میں نے کیا اس لیے کہ مرکب اضافی کی شکل میں دائرت سو مراد اس سے مرکب توسیفی ہے بری گردش جیسے دین الحق حق کا دین لیکن اس سے مراد ہے سچا دین قرآن مجید میں بہت سے جگہ پر مرکب توسیفی بس شکل مرکب اضافی آتا ہے تو علیہم دایرت سو برائی کی گردش انہی پر ہے یعنی بری گردش ان پر ہے بغذ بلو علیہم اللہ کا غذب ہوا ہے ان پر ولا نہ ہم اور ان پر اللہ کی لانت ہوئی ہے وادم جہنم وساد وسیرہ اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے اور وہ بہت ہی برے برا ٹھکانا ہے وہ لہٰ السَّمَاوَاتِ جنوج سماوات دوبارہ پھر آ رہا ہے اصل میں تو لشکر جو ہے وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کے سب اس کے قبضے قدرت میں وقال اللہ اور عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا انا ارس اللہ کا شاہدم اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر گواہ بنا کر اللہ کا گواہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت کرنے والا حق کی گواہی دینے والا اپنے قول سے فیل سے عمل سے ان کا شاہدم و مبشرم و اور بشارت دینے والا جو کوئی بھی راہ حق کو اختیار کرے اس کے لیے بشارت دینے والے اور جو کوئی بھی اس سے انکار کرے اس کو خبردار کرنے والے یہ تو انوب اللہ ہے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ وہ تو عز ضرو ہو متوزرو ہو تو سب اور یہ کہ تم رسول کی تو کا احترام کرو تعظیم کرو توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح کرو صبح شام یہ بھی ذرا پہلی مشکلات میں سے ہے اس لیے کہ اگر ان ضمیروں کو یکجا مانا جائے چلیے تو مینو بلّا اور اس کے بعد یہ چاروں جو الفاظ آئے تو سب یہ ہو بکرتم اگر ان کو رسول کے لیے مانا جائے کبھی مراد تو یہ ہوگی کہ رسول کی مدد رسول کا احترام اصل میں اللہ کی مدد اللہ کا احترام اللہ کے دین کی مدد ہے لیکن یہ کہ صحیح بات یہی ہے کہ تو منو اللہ رسول اللہ پر اس کے رسول پر واضح ہو کا تعلق دے رسول کے ساتھ ہے رسول کے ساتھ ان کی مدد کرو اور ان کی توقیر کرو اس لیے کہ یہ لفظ آ چکا سورہ آراف میں فل نظین ضرور ہو و نسرو ہوبتہ بک رکم وسیلہ یہ اللہ کے لیے اس کی تصویر کیا کرو صبح و شام ایک آئے کس رقو کی رہ گئی ہے اسے انشاءاللہ شاء اللہ اگلی نشست میں شامل کریں گے بارک اللہ و و و